بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت والا ہے والشمس سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی والقمر اذا تال اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے واری اذا جل اور دن کی جب اسے چمکا دے وہ اور رات کی جب اسے چھپا لے وہ وما ماں اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا وما کوا اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا ونفس وما ماں اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کی آزاد کو برابر کیا پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی قد افلح من کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا وہ قد من امنگ اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جٹلایا جب ان میں سے ایک نہایت بد بخت اٹھا لسول اللہ وسوخ تو خدا کے پیغمبر سالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ہزر کرو فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں